دربار میں حاضر ہے ایک الحمد آوارا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلاۃ وسلام علی جمی الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفی ولی آلہ واصحابہ صحاب اما بعد انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تجدد ثوبا سماه باسمه امامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني اسالك خيره وخير ما صنع عليه واعوذ بك من شره وشر ما صنع عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق ابواب چل رہا تھا اور گزشتہ سبق میں ہم نے اس پر چھ احادیث بیان کی تھی آج ساتویں روایت ہے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو سما ہو اسمی اس ہی آپ اس کا نام لیتے یہ امامہ ہے قمیص ہے چادر ہے اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہ ہم الحمد کما کسو تنی یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا اس الو کا خیرہ خیرہ ماں سن آل ہو یا اللہ میں آپ سے اس لباس کی خیر مانگتا ہوں اور خیرہ معصون الحو جس چیز کے لیے اس کام کے لیے بنایا گیا اس کی بھی خیر مانگتا ہوں وہ آود کا من شرری ہی یا اللہ اس لباس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں وہ شر معن الحو اور جس چیز کے لیے بنایا گیا یہ اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں تو یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ رب العزت کی حمد و ثناح ہے اللہ کی تعریف ہے تو انسان کو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تو لباس پہنتے وقت بھی اقالی سرات السلام اللہ کی حمد و صنافرماتے یا اللہ تیرا تیری تعریف ہے تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے عطا فرمایا اسی طرح کھانے کے بعد پینے کے بعد لباس پہننے کے بعد سواری پر سوار ہوتے غرض ہر موقع پر عقالِ اثرات السلام جو دعائیں آپ پڑھتے تھے تو ان میں اللہ کی حمد و سنا تھی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے دوسرا اصل ہوگا خیراہ ہو اس کپڑے کا خیر کا سوال کرتا ہوں یہ کپڑا میرے لیے خیر کا باعث ہو اور جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ بھی خیر مطلب یہ کپڑا پہن کے میں اللہ کی عبادت کر سکوں اللہ کی اطاعت کر سکوں نیک کام کر سکوں اس کے خیر کا یہ مطلب اور کپڑے کے شر سے اور جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے کہ کپڑا پہننے کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جائے اس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے اور اسی طرح بعض دفعہ کپڑے کی وجہ سے انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے جیسے ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ انسان موٹر سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے اس کا کپڑا ٹائر کے اندر آ جاتا ہے یا کوئی حادثہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس لیے شروع میں اللہ رب العزت کی پرا مانگی گئی کہ اللہ کا ماں کا سوتنی ہی اسلو کا خیرہ خیرہ معلوم و ما شرما و شرما ما ہو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے اور اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے اور حدیث میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں جو انسان جب لباس پہنتا ہے تو اس وقت کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو ایک یہ دعا یہاں پر امام تربی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی اگلی حدیث سید رانا ابن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا حب سیاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب کپڑا ہوتا تھا اچھا کپڑا آپ کو لگتا تھا وہ یل جس کو آپ پہنتے الحبرا وہ یمنی چادر ہوتی تھی یمن سے ایک چادر آتی تھی اور اس کے اندر سرخ لکیریں ہوتی تھی وہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی لباس میں آپ کو ایک قمیص پسند تھی اور ایک آپ کو وہ یمنی چادر ان دونوں کے بارے میں عادی میں آتا ہے کہ یمن سے وہ بنی ہوتی تھی سرخ رنگ کی چادر ہوتی تھی لیکن وہ سرخ مکمل سرخ نہیں تھی بلکہ اس کے اندر سرخ لکیریں ہوتی تھی آقالیہ سلاۃ والسلام کو وہ چادر بہت زیادہ پسند تھی بلکہ آپ اکثر اسی میں اسی کو زیب تن فرماتے تھے اگلی روایت سید ابو جو حیفا رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آق عصلاۃ والسلام کو دیکھا حمراء اور سرخ چادر فرمائی ہوئی تھی جس میں سرخ داری دار لگی رہی تھی کنی ان انظرو بری بریق ساقی ہے میں آقیہ السلاۃ السلام کی پنڈلی مبارک کی سفیدی کو گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں وہی یمنی چادر تھی اور سابی نے بعد میں نقشہ کھینچا کہ مجھے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے کہ وہ آپ کی پنڈلی مبارک کی جو سفیدی ہے وہ میں ابھی بھی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں اگلی حدیث سعید رام آب برائے اپنے عاظم رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی آدمی اتنا حسین نہیں دیکھا سرخ جوڑے کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سرخ جوڑا وہی تھا جو یمنی چادر تھی اور جس کے اندر سرخ داری دار لکیری ہوتی تھی سوابی فرماتے ہیں کہ جب آپ وہ زیبتن فرماتے تھے تو آپ سے زیادہ کوئی حسین مزاجی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں انکان جمتغرب قریب من اور آپ کی جو زلف مبارک تھی وہ آپ کے کندھوں تک آتی تھی اور آپ نے سخ جوڑا پہنا ہوتا تھا اور وہ منظر بڑا عجیب منظر تھا صابی نے اس کو اپنی جو ہے وہ بیان فرمایا فرماتے کہ میں نے اتنا حسین منظر نہیں دیکھا کہ آپ جب سخ جوڑا پہنتے تھے اور جب آپ کی ظلف مبارک یہاں تک آتی تھی آپ کے جو حسن کا وہ منظر تھا وہ بہت ہی عجیب منظر تھا اور یہ آپ یمنی چادر بھی پہنتے تھے اس کے علاوہ اور لباس بھی عادی میں آتے ہیں حضرت ابو رمسا فرماتے ہیں کہ رائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بردان اخداران آپ نے دو سبز چادریں زیب تن فرمائی ہوئی تھیں تو جب انہوں نے دیکھا تو صاحب نے دو سبز چادریں پہنی پہنی ہوئی تھیں اور یہ بات پچھلے سبق میں بیان ہو چکی کہ عمومی جو لباس تھا وہ دو چادریں ہوتی تھی جس طرح ہم احرام کی دو چادرے پہنتے نیچے تہوار کے طور پر باندھی جاتی ہے ایک اوپر تو اسی طرح عرب کا جو لباس تھا وہ دو چادریں ہوتی تھیں اور بعض دفعہ قبیض بھی ہوتی تھی شلوار بھی ہوتی تھی لیکن بعض دفعہ دو چادریں پہنی جاتی تھی اگلی حدیث سیدنا سیدہ قیلہ بنتے مخرمہ صحابیہ ہے فرماتی ہے کرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعل ملیتین کانتا بزعفران کہ میں آق علیہ السلاق اسلام کے پاس گئی تو میں نے آپ کو دیکھا وہ علیہ اسمال آپ نے دو پرانی چادریں پہنی ہوئی تھیں ملائتیں چادریں اور اسمال پرانی پرانی دو چادریں اپ نے ذیبتن فرمائی ہوئی تھی کا نہ اور جن کو زعفران کے اندر رنگا ہوا تھا لیکن وہ زعفران قد مفزت ان سے جھڑ چکا تھا زعفران ایک رنگ ہوتا تھا تو وہ باز دفوس پر لگا دیتے لیکن پہلے کے زمانے من پر لگا تھا اب وہ زعفران کا رنگ ان سے جھڑ چکا تھا اور دو پرانی چادریں تھی اقا علیہ الصلوۃ وہ ذیبتن فرمائی ہوئی تھی لیکن یہ قائلہ بن محرمہ کہتی ہیں کہ میں جب آپ کے پاس گئی اور میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی میں بیٹھ گئی تو ایک شخص آئے انہوں نے آپ کو سلام کیا تو فرماتی ہے کہ میں نے مجھے اس وقت پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اچانک میرے دل میں روح پیدا ہو گیا اور میں کانپنے لگی تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے تو یہ مسکینہ گھبرا گئی یہ ڈر گئی تو آپ نے فرمایا بھائی ڈرو نہیں فرماتی کہ دی آپ نے اتنی بات فرمائی تو میرے دل سے وہ جو سارا آپ کا روب تھا وہ ایک خاص قسم کے ڈر کی کیفیت تھی وہ میرے دل سے ختم ہو گیا جب تیر مزیر اللہ نے نقل کیا کہ اس حدیث میں یہ قصہ اشارہ کیا عطقلا بن مکرم کے اس واقعے کی طرف جو دوسرے شعراء نے بیان کیا تیر وزیر رحمۃ اللہ نے یہاں صرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث میں ایک قصہ ہے اور ایک قصہ یہی ہے کہ ان کے دل میں ایک خاص روب پیدا ہو گیا تھا اور پھر بعد میں آق علیہ صلاحات السلام نے جب فرمایا کہ ٹھیک ہے اطمینان سے رہو تو وہ ان کا ختم ہو گیا اور وہ نارمل حالت میں واپس آ گئی اگلی ہری عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا علیکم من بالبیا سفید کپڑے کو اختیار کرو علیکم لازم پکڑ لو اختیار کر لو من اث... بالبیاد منف سے آپ سفید کپڑا سفید لباس پہنا کرو لیا البسہ حیام زندہ بھی یہی پہنے وکفرو فیحا موتا کم اور مردوں کو بھی سفید لباس کے اندر کفن دیا کرو فن من خیال سیاب یہ تمہارے سب سے بہترین لباس ہے سب سے بہترین رنگ سفید لباس اس لیے حادث میں اس کی ترغیب دی گئی کہ سفید لباس پہناؤ اور کہا کہ زندہ ارشاد فرمایا کہ زندے بھی پہنے اور مردوں کو بھی کفن سفید لباس کے اندر دیا کپ آدیش میں مختلف لباس پہننے ثابت ہیں اور جیسے آپ پیچھے روایت گزر چکی ہیں سرخ لباس بھی آپ نے پہنا ہے سفید بھی پہنا ہے اور سیاہ بھی پہنا ہے سبز بھی پہنا ہے لیکن یہ سارے وہ رنگ ہیں جو مردوں والے ایک بالکل سرخ رنگ وہ ہوتا ہے جو عورتوں والا ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ یہ گزشتہ سبق میں یہ بات ہو چکی ہے کہ مردوں کے لیے ایسا رنگ یا ایسا لباس پہننا جو عورتوں والا ہو یہ بھی ہے اور عورتوں کے لیے ایسا لباس جو مردوں والا ہو یہ بھی آدیش میں اس کی مانت آئی سفید کپڑا اس کی عادیش میں ترغیب دی گئی فرمایا اگلی حدیث میں مزید وضاحت ہے حضرت بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البسو البیاز سفید لباس پہنا کرو فن اتھر اطیب یہ زیادہ پاک ہے وہ اور زیادہ عمدہ ہے وہ کفین فی اور اسی کے اندر مردوں کو کفن دیا کو تو سفید لباس زیادہ پاک صاف ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر معمولی سا بھی داغ لگے تو انسان اس کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ دوسرے کپڑے ان میں انسان کو داغ وغیرہ لگ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا اس لیے زیادہ جو صفائی ستھرائی کے مناسب ہے وہ سفید لباس ہے اور وہی انسان کو پہننا چاہیے اور آدھی اس میں سے کی ترغیب دی گئی اگلی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی سے فرماتی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداد اخ علیہ السلام ایک دن گھر سے باہر صبح کے وقت تشریف لے گئے وعلیہ مرت اور آپ نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی من شار اسود سیاہ بالوں کی شار بالوں کی اور اس وقت سیاہ سیاہ بالوں کی آپ نے چادر اڑی ہوئی تھی تو یہ چادر بھی آپ پہنتے تھے سیاہ بالوں والی اور سیا رنگ کی اسی سے ہمارے اردو میں جو کالی کملی کہا جاتا ہے تو یہ کالی کملی کا مطلب یہ ہے کہ سیا رنگ کی چادر آدیش میں یہی آئی ہے آخری آدیش حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روم سے بنا ہوا جببہ. وہ پہنا ضیقت قطل ضیقت جس کے دونوں آستین جو تھے وہ تنگ تھے تو تنگ آستینوں والا جبا بھی آپ نے پہنا ہے اور روم سے بنا ہوا تو یہ بھی آپ نے پہنا ہے اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستبد کیا ہے کہ انسان کافروں کی بنائی ہوئی چیز پہن سکتا ہے کہ ظاہر ہے اس وقت میں روم میں کفار رہتے تھے تو انہوں نے جو بنایا ہوگا تو ظاہر ہے کافروں کے ملک کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ بھی انسان استعمال کر سکتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی بلکہ اس کو بھی انسان استعمال کر سکتا ہے ضعیت و مین اس کے تنگ آستین تھے بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے وضو فرمایا اور اس کو پیچھے کرنے کی کوشش فرمائی لیکن وہ پیچھے نہیں ہو سکا پھر آپ نے ہاتھ میں نکالے اور اس کو کندھے پر رکھا اور پھر آپ نے وضو فرمایا یہ ساری احادیث امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے متعلق نقل کی ہیں اور ان میں جو بات مجموعی طور پر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی طرح کا لباس جو ہے وہ اس میں کچھ شرائط ہے وہ پہن سکتا ہے جس میں گزشتہ سبق میں بھی بات ہوئی تھی کہ کم از کم ایک چیز جو لباس کے اندر ہے وہ سطر کا ڈھانکنا ضروری ہے کہ انسان ایسا لباس پہنے جس میں انسان کا سطر جو ہے وہ ڈھانکا ہونا چاہیے سطر ننگا وہ لباس جس میں سطر نہ ہو وہ پہننا جائز نہیں ہوگا دوسرا وہ لباس جس میں مردوں کا لباس ہو عورتوں کی والا نہ ہو عورتوں کا لباس ہو مردوں کی طرح نہ ہو یہ دوسری بھی اس میں شرط ہے تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ کسی خاص قوم کا مذہبی شعار نہ ہو کافروں کا عیسائیوں کا یہودیوں کا ہندوؤں کا ان کا خاص کوئی مذہبی لباس نہ ہو اور ان کا کوئی خاص شعار نہ ہو تو عمومی لباس ہو تو وہ انسان پہن سکتا ہے جس میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں تو وہ لباس پہنا جا سکتا ہے البتہ مختلف رنگ عادی سے ثابت ہے سیاہ رنگ بھی ثابت ہے سبز بھی ہے اور سرخ بھی ہے البتہ جو عمومی لباس آپ نے پسند فرمایا وہ سفید لباس باب ماجا فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب امام تر وزیر اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آقر اثرات السلام کی معیشت کے متعلق یہاں صرف دو حدیثیں نقل کی ہیں آگے تفصیل سے باب آئے گا یہاں پر صرف امام تربی رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیث نقل کیے ہیں پہلی حدیث نقل کی ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ سے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کن نہ ہم سیدنا ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے وہ علی صوبان ان کے پاس دو کپڑے تھے محمد شقان کتان اور وہ کتان کے کپڑے تھے اور سیدنا ابو نبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ رنگے ہوئے تھے رنگے ہوئے تھے اور کتان کے تھے ممشکان رنگے ہوئے تھے من کتان, کتان, کتان ایک خاص قسم کا عمدہ کپڑا ہوتا تھا اس وقت فتمخا تھا فیحد تو رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑے کو اٹھایا اور اسے اپنا ناک صاف کیا اور فرمایا کہ بخ بخ واہ جی واہ کیا کہہ رہے ہیں ابو حریرہ کے یہ تمخا تو ابو حریرا فلکتان ابو حریرا کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے لغذر آئی تو نہیں حالانکہ مجھے وہ اپنا وہ منظر بھی یاد ہے کہ انی لاخر رو میں گر جاتا تھا فی ما بینا منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے درمیان وہ حجرت عائشہ اور رضی اللہ تعالیٰ حجرہ کے درمیانی جگہ میں مغشی علیہ مجھ پر غشی تاری ہو جاتی تھی یعنی سیدنا نام الرحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چھ ڈی میں مسلمان ہوئے اور تشریف اللہ قلیہ صلاۃ وسلام کے دربار میں پھر وہیں رہ گئے اور جو آخری چار پانچ سال ہیں اس کے اندر سید ناب الر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آقاصلا اسلام سے دین سیکھا اور قرآن سیکھا احادی سیکھی کوئی کام کاروبار نہیں فرماتے تھے اور حجرہ مبارک میں وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوتے تھے تو اب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو بعض دفعہ غشی تاری ہو جاتی تھی فیضی الجائی آنے والا آتا فیض والا عالموں کی وہ میری گردن پہ پاؤں رکھتا تھا یورا النبی جنون اس کا خیال ہوتا تھا مجھے جنون ہے مجھے برگی کا دورہ پڑ گیا وما بھی جنون حالانکہ کوئی جنون نہیں ہوتا تھا وما ہو لیکن صرف وہ کھوتے تھے اس لیے چار سال کے عرصے میں سید رابیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عادیث یاد فرمائی اور مت تک پہنچائیں بعد میں لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ اب رحرا اتنا کم عرصہ ہے اور اتنی زیادہ عادیث آپ نے کیسے سیکھ فرماتے تھے کہ حضرات مہاجرین جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے اور انصار مدینہ ان کے باغات تھے ابو ابوریرا کا تو نہ کوئی باغ تھا اور نہ کوئی کاروبار تھا اقالیہ علیہ السلام حجرے کی, کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور آپ جب بھی کوئی باد ارشاد بار تشریف لاتے کوئی باد ارشاد فرماتے اور میں اسے یاد کر لیتے ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں کوئی بات یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی تو آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ میں نے چادر بچائی آپ نے اس میں کچھ پڑھا فرمایا اپنے سینے سے لگا لا میں نے سینے سے لگا لی اس کے بعد سے کوئی چیز بھی مجھے نہیں بھولتی تو اب یہ بات کا منظر بیان فرما رہے ہیں سید ناب الرحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب تو یہ حالت ہے کہ کرتان کا جو عمدہ کپڑا ہے وہ میں نے صرف اپنے رومان کے طور پر میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس وقت میں بھوک سے گر جاتا تھا اب یہاں پر اقالی صاحب السلام کی معیشت کیسے ثابت ہوئی جب سیدنا ناب الرحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے ان کی یہ حالت تھی ظاہرے سے سمجھ آ جاتا آ ہے انسان کو کہ اقالی صلاحات السلام کی جو معیشت تھی وہ بھی اس طرح بہت زیادہ کوئی مسعت والی نہیں تھی ورنہ تو سیدنا ناب الرحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طرح ہوتی دوسری حدیث حضرت مالکن دیندار رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قطو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روٹی سے پیٹ برک پیٹ نہیں بھرا یعنی آپ نے کبھی بھی پیٹ برک کھانا نہیں کھایا من خبز ولا لحم روٹی اور گوش سے الا علیہ ذخب مگر جب آپ کبھی مجمع میں ہو میمانوں کے ساتھ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی روٹی اور گوشت سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے تناول نہیں فرمایا اس لیے کہ آقا علیہ تو کو, ایک کو پیٹ بھرنا ویسے ہی آپ کو پسند نہیں تھا اور آپ نے اس کی ممانعت بھی فرمائی فرمایا کہ سب سے برا برتن جس کو انسان بھرے وہ اس کا پیٹ سب سے برا برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ آپ نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند رخ میں کافی اگر کوئی انسان بہت زیادہ کھانا چاہتا ہے تو تین حصے کر لیں ایک حصہ کھانے کا ایک حصہ پینے کا اور ایک حصہ سانس کا یہ بہت زیادہ اگر کوئی انسان کھانا چاہتا ہے ورنہ چند لک میں انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے تو آکال سات اسلام خود بھی کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں تناول فرمایا اللہ اعلیٰ لفف مگر ایسا ہو جاتا تھا بعض دفعہ مہمان آ جاتے کوئی وجوے میں آپ کھانا تناول فرماتے اب جب آپ جلدی بس کر جائیں تو زہر ہے سب لوگ ہاتھ کھینچ لیتے اس لیے آپ دوسرے لوگوں کی دلداری کے لیے کہ مہمان اور باقی لوگ پیٹ بھر کر کھانا تراب فرما لیں تو آپ زیادہ دیر تک ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا تراب الفرماتے تھے ورنہ عمومی آقاصرات السلام کا جو کھانا تھا وہ بہت معمولی ہوتا تھا بلکہ صرف کھجوروں پر اور پانی پر ہمیں شاء رضی اللہ تعالیٰ حدیث آگے آئے گی وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک چاند دیکھا پھر دوسرا چاند دیکھا پھر تیسرا چاند دیکھا تین چاند دیکھ لیے دو مہینے پورے ہو گئے اور ہمارے گھروں میں آگ نہیں جڑی تو شاگرد نے پوچھا مجان پہ کیسے گزارا کرتے تھے فرمایا کہ دو سیاہ چیزیں ایک پانی اور دوسری کھجور اس سے گزارا ہوتا تو یہ آقا علیہ السلام کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا اور آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ہمارا جو رزق ہے وہ قوت بقدر ضرورت عطا فرما ورنہ آپ اللہ سے دعا فرماتے اللہ آپ کے لیے سونے چاندی کی نہریں جاری فرما دیتے لیکن آپ نے اپنے لئے خود فقر و فاقہ کو پسند فرمایا اور یہ فقر و فاقہ آقا علیہ السلام کا اختیاری تھا اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا تھا اس لیے آپ کے پاس کبھی کچھ آ بھی جاتا تو آپ اس کو خرچ فرما دیتے اور کبھی بھی کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ انفق یا بلال بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کرو کل کے لیے مت بچا کے تو آپ تقسیم فرما دیتے تھے بانٹ دیتے تھے صحابہ کرام میں بلکہ آگے آکال صلاحب السلام کی جو سخاوت کا باب آئے گا تو اس میں بہت تفصیل چل رہا صحابہ صابقام نے بتایا کہ آقال صلاح اسلام کی جو سخاوت تھی وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تھی کہ جو کچھ بھی آتا تھا آپ فوراً تقسیم فرما دیتے اور خود آپ کا گزر بسر جو تھا بہت معمولی معمولی تھا آگے تفصیل سے امام تر مزیر اللہ علیہ ایک بات بیان کریں گے اس کے اندر آقا علیہ السلام کی معیشت کے بارے میں بہت تفصیل سے آئے گا دعا اللہ شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے دربار میں حاضر ہے ایک